سمحریص علیکم بالمؤمنین رب الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسوله کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورت الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال سبح الله وقال تبارك وتعالى كما ورد في النص سوره يا الناس من خلق ان ان نا بن مالک نزی اللہ تعالی خاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وعاد ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل دم امرئ مسلمين يشهد لا اله الا الله وان رسول الله الا بهدار سلاس الصيب الزاني نفس و بن نفس و تارے کو قولي. اللہ ربنا الحمد اللہ آمین یا رفلا اور بڑی نبوی میں بہت سی حدیثیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ نہایت مختصر کلمات میں دین کی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان کو حضور نے خود فرمایا ہے جوام القلم اوتی تو جواب القلم مجھے بہت ہی جامع کلبات عطا کیے گئے ہیں الفاظ لیکن اس میں بہت بڑی بڑی حقیقت ہے تو آج وہ جی سے ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق ہے ایمان کے اصل جوہر رب لباب سے اور دوسری کا تعلق ہے اسلام کا جو نظام قانونی ہے اس میں خاص طور پر یہ بات کہ کسی مسلمان کی جان کس حالت میں لی جا سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ ہے فکی مسئلہ ہے تو آج ان اللہ ہم یہ دونوں حدیثیں پڑھیں گے اس کے لیے میں نے عنوان کے طور پر سورہ حجرات کے دو مقامات جو ہیں وہ تلاوت کیے ہیں ان نمن اخوت سب سے پہلی بات یہ کہلے ایمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ جو ہے اخوت کا قوت ایمانی یہ بہت گاڑا ہے بہت مضبوط ہے بہت بنیادی ہے لیکن اسی سرائے مبارکہ کی دوسری آیت میں ایک اور رشتہ یا اخوت کا ذکر ہے وہ تمام انسانوں کے مابین مسلمان ہو کافر ہو اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا ان خلق کو اول تو خالق ایک ہے مسلمان ہو ہندو ہو پارسی ہو عیسائی ہو سکھ ہو سب کا خالق تو اللہ ہی ہے تو ایک قدم مشترک تو یہ ہے. اور دوسری قدر مشترک بن زکرین و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا آدم اور حملہ سے تو گویا کہ یہ بھی تو پھر رشتہ قوت ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پہلا دائرہ جو ہے اس کی اقدمیت ہے اس کی افضلیت ہے وہ بنیادی ہے ایک انسانوی طور پر تمام انسانوں کے مابین بھی ایک رشتہ اخوت موجود ہے اب اس طبیعت کے بعد پہلی حدیث پڑھیے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ہے ابو حمزہ اور یہ حضور کے خادم رہے ہیں ان کو ان کی والدہ نے ہجرت کے بعد انصاری ہیں یہ جب حضور مدید تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ جو ہیں وہ تقریباً نو برس کی عمر ان کی تھی کہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور یہ آپ کے پاس رہے گا آپ کی خدمت کرے گا تو یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ پوری جتنا بدنی دور ہے حضور کی حیات دنیاوی کا اس میں آپ کے خادم کی حیثیت سے گویا کہ چمٹے رہے ہیں حضور کے ساتھ جڑے رہے تو بہت سی حدیثیں بھی ظاہر باتیں کہ اس کے حوالے سے پرنسبل ہوئی ہیں انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا یو میں اور حدیث اپنی سرحد کے اعتبار سے متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے تو یہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ سنت کے اعتبار سے کسی حدیث کا اس سے اونچا درجہ کوئی نہیں ہے۔ سنت کے اعتبار سے جو حدیث متفق الح ہے وہ گویا کہ قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ سنت کے اعتبار سے البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر ہر حرف جو ہے محفوظ ہے حدیث کا یہ معاملہ نہیں ہے حدیث کے اندر ایک ہی بات مختلف صحابہ بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا جس میں ہم نے جب یہ ابتدا کی تھی اس درس کی جو کہ عرب کی تو اس میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے میں نے بہت واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا اور سب حضرات جو ہیں وہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں لیکن بیان کرنے میں تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو گیا تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ لفظل محفوظ ہے حدیث نہیں ہے البتہ سرت کے اعتبار سے متفق حدیث بھی قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس میں جو فرمایا گیا لَا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ماں بولے نفسی جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا اب اس میں ایک بات تو میں یہ رکھیے اس قسم کی احادیث کے زمین میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکال لینا کہ وہ مومن نہیں ہے تو کافر ہے کہ نہیں بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے ایمان اور اسلام کا فرق واضح کر چکے ہیں تو ایمان میں بعض حقائق کے قلب میں جاگزی ہو جانے کا نام اور اس کے پھر براتم مختلف براتم اسی کا ایک مرتبہ وہ بھی ہے التامد اللہ کان نہ تراہو فیلن تکن ترا ہو فیلن ان مد اللہ کان نہ تراہو فیلن تکن ترا ہو فیلن ہو یرال یہ بھی حقیقت اسی ایمان کی گہرائی کا درجہ ہے اس حوالے سے ایمان کی گہرائی کے پہلو سے ایمان کے مختلف تقاضے مختلف مذاہب مختلف ثمارات کیا نتائج نکلنے چاہیے اگر ایمان فی الواقع ہے یہ مختلف احادیث میں جو مختلف سمارات ہے وہ بیان کیے گئے اوران مجید میں بھی ہے سورج تغابن کے دوسرے رقم میں سمارات ایمان کے کیا کیا ہیں انہیں کھول کر بیان کیا گیا اب ایسے جیسا کہ یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں دو اور حدیثیں بہت ہی معروف بہت مشہور اسی طرح سے تقریباً اسی انداز کی موجود ہیں. لا یوں میں حتا یق ہوا ہو یہ تو بھی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں میں شریعت لایا ہوں میں اللہ کے حکام لایا ہوں میں عوامر و نواہی لایا ہوں اگر تمہاری خواہش نفس جو ہے سرکشی کرتی ہے اس کے خلاف تو پھر ایمان نہیں ہے ایمان کا تقاضا کیا ہے اگر حقیقی ایمان ہے مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی وقت اللہ کے کسی حکم پر اپنے نفس کے کسی تقاضے کو ترجیح دے رہے تو کافر تو نہیں ہو جائے گا گناہ ہوگا فاسق ہوگا فاجر ہوگا وہ اس کا معاملہ ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہو جائے گا لیکن ایمان کی حقیقت جو ہے وہ پھر اسے حاصل نہیں ہے اگر اس کی خواہش رستابے نہیں ہو گئی ہے اس کی جو حضور لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور ہے معاملہ لا من کو پتہ اکونا احما والد ہی ولد ہی و ناس اج تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد سے بیٹے سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں اور ایمان کے مختلف درجات ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو اس اسوی مفہوم میں لے لینا کہ جب مومن نہیں ہے تو گویا کہ پھر مسلم بھی نہیں ہے پھر کافر ہوئے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے میں اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم عام معنی میں کہیں گے شرافت مروت کسی شخص میں شرافت اور مروت کا تقاضا ہی ہوگا آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند بھی اچھا بھائی ایک وہ ہے جو ماں جایا ہے آپ کا حقیقی بھائی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اقدم وہی رہے گا سب سے پہلے وہی رہے گا اس کے بعد بھائیوں میں کزنس سے وہ جو آپ کے دادا دادی کے اولاد ہے وہ بھی پھر بھائیوں میں آ جائے یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اور یہ دائرہ جو ہے یہاں کر کے پوری نو انسانی کو اپنے ہاتھے میں لے لے گا جو کہ میں ابھی بتا چکا ہوں ان سے بھی تو ایک رشتہ یا قوت ہے وہ آدم و ہوا کی اولاد ہیں تو اس اعتبار سے ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ یا قوت تو ہے تو اگر ہمیں کوئی خیر ملا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر ہم پسند کریں کہ ہر بھائی کو ملے درجہ مدرجہ القدم و فلقم الکرم و فل لیکن درجہ مدرجہ با یہ بات پھیل چلی جائے گی اب اس میں سب سے بڑی بات فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے آپ چاہے کہ آپ کے بھائیوں کے اندر بھی صحت ہو کوئی بیماری ہے برس ہے ان سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے آپ کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ دولت سلطح سے سرفراز فرما ہے سب سے بڑی بات کیا ہے سب سے بڑی دولت دولت ہدایت ہے اگر اللہ نے آپ کو ہدایت سے سرفراز سرمایا ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ وہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں اس کے لیے کوشش کریں اس کے لیے بہنت کریں جیسے کہ سورہ تحریم میں آتا ہے یا <سلام> را اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاد کو آگ سے یہ بھی تو وہی خیر خواہی ہے دین و نصیحہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو عام کرنا لوگوں تک پھیلانا پہنچانا یہ بھی اسی حدیث کا لازمہ ہو جائے گا لاہج میں نے نفسی اب میں نے جیسا کہ ارض کیا اخلاقیات کے میدان میں اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا چلا جائے گا یہ تو جیسے جیسے آپ کے قلب کے دربست پیدا ہوگی آپ کے سینے میں فراخی پیدا ہوگی تو رشتہ اخوت جو ہے پڑھتا چلا جائے گا اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو خلق کی ہدایت کے لیے نوع انسانی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہی نہیں جب حضور نے یہاں تک فرما دیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی علیہ علی اللہ بیکا رجنٹ خیر الکمن خم ال اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے بڑی حکیمت یہ بھی جواب القلم سے بات ہے اور دیکھیے کیسے بات کو جمع کیا گیا ہدایت تم نہیں دے سکتے ہدایت تو اللہ دے گا لیکن اگر اللہ کسی کی ہدایت کو دے رہا ہے اس میں ذریعہ تمہیں بنا دے تمہارے ذریعے سے ہدایت اس کو پہنچے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر جو ہے یہ دولت ہے یہ سرخ اونٹ جو ہے ارمون کی بہت ہی پسندیدہ بہت ہی سمجھئے کہ محبوب جو ہے سوکھ رنگ کا اونٹ تو یا علی رجاحد خیر اللہ کب الام تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں تو اسی چیز کی غرض تھی کہ لوگوں تک کا کلمہ پہنچ گئے انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی یہ اولیاء اللہ یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے مشرکانہ حرکات ہو رہی ہیں بدعات ہیں بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سر پا رہے ہیں میلے لگے ہوتے اور میلے میں عسمت فروشی کا دھندہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے ان کے نام پر اور جو گندی نشک ہے وہ یاشیاں کرتے انہوں نے تو میں زندگی گزاری تھی بابا فرید شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ ذرا کیلی کر کے کھا لیں انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا حالانکہ کاروبار کرنا کو حرام تو نہیں ہے. لیکن ایک سنس آف ویلیوز ہے کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا کہ معاش حاصل کر لوں گا اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت میں حاصل ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سو وائی ٹو سیٹل فار لیس پھر ظاہر بات ہے آپ انسان اپنی قدر و قیمت تھوڑی کیوں قبول کرے آپ کو جو بھی توانائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے جو مہلت عمر دی ہے جو صحت دی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار معافی زمین کی صلاحیت بھی دی ہے تقریر اور تحریر کی صلاحیت دی ہے تو ان کو آپ بازار میں لا کر گھٹیا قیمت پر ان کو فروخت کریں اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے سر ان کی بھلائی کے لیے ان کی عقبت سنوارنے کے لیے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ در حقیقت وہ شرافت و مربوت کا تقاضا ہے کہ جس سے یہ دین کی دعوت پھیلتی ہے پھر یہ جذبہ اگر ہوگا لوگوں کے اندر تو وہ اپنے وقت کا اصل جو مصرف ہے اسی کو قرار دیں گے اور زندگی کے اندر سب سے اہم قیمت اسی کو سمجھیں گے اپنے وقت کی اور اپنی صلاحیتوں کی کہ اس کو ذریعہ ہدایت بنا جائے لوگوں کے لیے مہربان یہاں پر اس کی تاکید کے لیے انداز ہی اختیار کیا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایمان نہیں ہے یعنی حقیقی ایمان ایمان کا اصل جوہر ایمان کا اصل ڈبے ہے اس لیے کہ جب ایمان حقیقی ہوگا تو آپ کا یقین آپ پر ہوگا پھر ہر چیز کا دنیا میں آپ جو قیمت کا تعین کریں گے ایویلویٹ کریں گے اسے تو وہ کریں گے آخرت کے حوالے سے آخرت میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا کیا عجر و ثواب ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں من حسن الاسلام المرے ترک مالا یعنی کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں یعنی دنیا کا وقت جا تو لگے دنیا بھی ضرورت کوئی پوری کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر بات تو تقاضا ہے زندگی کے تقاضے ہیں پورے کرنے یہ ایک مصرف ہے جائز مصرف ہے صحیح مصرف ہے اور یا پھر اس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے یوں سمجھنا کہ وقت کوئی بیکار اور فضول چیز ہے پیس ٹائم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ استعمال ہوتا ہے وقت گزاری کا مشغلہ ہے جی ذرا وقت گزاری کے لیے تفریح کے لیے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آخرت کا یقین تو اسی حوالے سے اگر آخرت کا یقین ہے تو ظاہر بات ہے کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں ڈالی جائے کون چاہے گا کون چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں ڈالا جائے وہ تو پھر اس کے بعد انسان کے ساری صلاحیتیں ساری قوتیں ساری توانائی یہ اس میں صرف ہوگی کہ جتنوں کو بچا لوں بچا سکوں بچا لوں جیسے کہ حضور سلطان سندھ نے مثال دی میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آپ کا ایک الاؤ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو تو میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں اس کی میں مثال واضح طور پہ دیا کرتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھلی ہوئی ہے فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے یا کسی اور نے سڑک کھولی ہوئی گڑا ہے یار اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے تو, اسے تو معلوم نہیں وہ اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرا کرتا تھا اسے کیا پتا کیا سڑک ہوئی وہ بڑھ بڑھے گا آپ کہیں گے کہ خدا کے بندے ذرا بچوں جو ہے گڑا ہے اب فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے اس نے سنی نہیں بات تو معلوم ہوا کہ وہ تو کنارے پر پہنچ گیا اب بھی پڑے گا فور تو آپ دوڑ کر اس کے کپڑے پکڑیں گے اور کپڑوں سے اس کو پکڑ کر بچائیں گے یہی لفظ استعمال کیا حضور نے میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں گھسیٹ رہا اس حوالے سے انسان کا پھر زندگی کے اندر یہ ویلیوز کا معاملہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے آپ کے نزدیک کس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہے تو یہ چیز در حقیقت جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کر دیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کیجئے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے اور وہ چیز جیسا کہ میں ریاض کیا اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر پوری نوع انسانی تک پھیل جانا چاہیے چنانچہ یہی وہ ہے بات جو کہی گئی ہے قرآن میں حضور کے بارے میں بمار سلنا کا اللہ رحمت حضور کا یہ دائرہ جو ہے تمام انسانوں تک اگرچہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام جہانوں تک یہ شمرات کیا ہے بالوقات عربی زبان میں ظرف کی جمع بول کر مضروف کی جمع مراد ہوتی ہے عالمین یعنی اس عالم میں رہنے والے سب لوگ تمام قومیں تمام اقوام ان سب کے لیے رحمت ہے یہ رحمت جو ہے اس کا کوئی عکس یہ صاحب ایمان کے کی شخصیت کے کی ذریعے پیدا ہو جانا چاہیے اگر حقیقی اور واقعی اور اصلی اور قلبی یقین والا ایمان حاصل ہے اب آئیے اگلی حدیث اس کی طرف اس حدیث کے نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور فوکہ صحابہ میں سے صحابہ میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے کبار صحابہ صغار صحابہ بڑی عمر کے صحابی اور چھوٹی عمر کے صحابی حضرت حسین بھی صحابی ہے لیکن بچے ہی تھے نا جب حضور خزور سر صدمت کا انتقال ہو گیا لیکن صحابی ہیں حضرت حسن بھی صحابی ہیں پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کے حضرت ابو بکر حضرت ابر حضرت اسباد کی بھی صحابی ہیں تو کبار صحابہ شہار صحابہ اسی طرح بعض کے بارے میں فقرائے صحابہ اغنیاء صحابہ صحابہ میں سے فقراء فقیر منش لوگ فقراء اس بانی میں نہیں تھے وہ بھی دنیا کما سکتے تھے لیکن انہوں نے دنیا کمانے کا معاملہ بالکل ترک گویا کہ اپنے آپ کو سن سی فیصد حضور کے نقش قدم پر چلایا اس لیے کہ وہی کے آغاز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاش کا کام نہیں کیا چالیس برس کی عمر شریف تھی جبکہ وہی کا آغاز ہو گیا آپ کو مشن حوالے کر دیا گیا اب آپ کا ایک ایک لمحہ دن اور رات اسی کام تو بہت سے لوگوں نے یہ کیا نہ کوئی مکان بنایا نہ کوئی معاش گھر گرستی کی زندگی بھی دی تھی اصاب صفا کی وہ تو وہی مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے اور بس کچھ آ ہے تو کا خیرات کہیں سے کسی نے بجوا دیا ہے تو کھا لیا ہے وہ ڈلی بھوکے فاقے پر فاقے آتے تو فقرائے صحابہ ان میں سے کچھ اور بھی ہے جو اصاب صفا میں سے تو نہیں ہے لیکن ان کا مزاج وہی فقراء والے تھا ابو درج فاری ہے یہ انہی میں سے ہے سلمان فارسی ہیں یہ انہی میں سے ہے، ابو دردا ہے یہ انہیں میں سے ہیں ابو ہریرا کا صحاب صفا میں سے رضی اللہ تعالی تعالیٰ بہرحال ایک اور ترسیب ہوتی صحابہ صحابہ وہ صحابہ جنہیں دین کا فہم اور دین کا تفقع گہرائی کے ساتھ حاصل کیا ظاہر بات اس اعتبار سے بھی سب صحابہ برابر تو نہیں تھے سب کی ذہنی سطح ایک طرح کی تو نہیں تھی لیول آف کانشیسنیس مختلف ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ اللہ نے ذہانت رکھی ہے کسی میں کم رکھی ہے تو اس اعتبار سے بھی سب برابر نہیں خدا پنجنگ یکساں نہ کم تو وہ صحابہ کے جن کے اندر دین کا فہم بہت گہرا تھا. ان کو کہتے ہیں فکہ صحابہ ان میں اونچا مقام ایک حضرت عبداللہ مسعود کا بھی ہے باقی حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے حضرت عائشہ صدیقہ ہے یہ خو صحابہ ہے صاحب اب اسے شمار خواتین میں سے بھی ہیں امر سلم ہے, ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبداللہ نے سے روایت نے فرمایا لا دم عمر مسلم حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا خون یعنی کسی کا خون اپنے لیے کسی کا خون کر دینا کسی کی جان لے لینا کسی مسلمان کو قطع کر دینا اب اس مسلمان کی تعریف بھی کر دیمر مسلم یش وانی رسول اللہ جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ مسلمان ہونے کی کم سے کم شرط اور کوئی شرط نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجیے اگر ایک شخص گواہی دے رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ کے نزدیک بڑی سخت سزا دی ہے. جیل میں ڈالا جا سکتا توبہ کرے نماز پڑھے جب لیکن اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا بادشاہبہ کے نزدیک تو اس کا کپل نہیں جائے اسے لیکن یہ کہ یہ بہت ساس رہا ہے لیکن یہ کہ سزا دی جائے کہ چوری کی ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ اسلام ہم نے پڑھا ہے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حج بھی ہے لیکن یہ سب بھی اضافی چیزیں اس پر اتفاق ہے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی طرف سے وضاحت ہے نماز کا تاریخ کافر نہیں ہے نماز کا منکر کافر ہو جائے گا جو مانتا ہی نہیں کہ نماز جو ہے فرض ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور قرآن کا انکار کر رہا ہے تو اب وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا اسی طرح روزہ نہ رکھنے والا تاریخ سونگ جو ہے وہ کافر نہیں ہے البتہ جو منکر سونگ ہوگا وہ کافر ہو جائے گا ضروریات دن میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا لیکن یہ تو ایک علیحد آباد ہے یہاں جو ہے وہ بیس لائن مقرر کر دی گئی جو گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اس کی جان لینا اس کا قتل اس کا خون جو ہے جائز نہیں ہے مگر صرف تین میں سے کسی حالت میں, احداث سلاس. تین میں سے ایک اچھا. شکل ابانی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو رجم کیا جائے گا رجم بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے اور یہ سزا ہمیشہ سے ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجم کیا اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیری سنت کو زندہ کر دیا ہے در حقیقت یہ دو سزائیں جو اسلام میں ہیں کیپٹل پنشمنٹ کی ایک دوسری کا ذکر بھی ابھی آنے والا ہے ان دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ تورات سے اور سابق جو فقہ اور قانون جو ہے شریعت موسوی سے ظاہر بات یہ ایک سلسلہ ہے موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سلسلہ تو ذہب ہے ایک سنہری زنجیر ہے تو بنیادی طور پر تو دین ایک ہے اب شریعت کے زمن میں بھی یہ دو قتل جو ہے ایک مرتد کا قتل جو ابھی ذکر آگے آیا جائے گا مسلمان مرتد ہو جائے اس کو قطع کر دیا جائے اور نمبر دو جو زانی ہو اور ہو شادی شدہ غیر شادی شدہ کے لیے جو زنا کی سزا ہے وہ قرآن میں آئی ہے. وہ سورہ نور میں ہے سو کوڑے ماروس اور وہ کوڑے بھی جو ہیں برسر عام لگائے جائے مسلمانوں کی جماعت دیکھے اسی طریقے سے رنم کا معاملہ جو ہے وہ برسر عام ہوتا ہے اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے وہ در درحقیق ڈیٹرنٹ یعنی سزا کا جرم کا استحصال کرنے کے لیے کہ دہشت بیٹھ جائے معاشرے کے اندر کہ اگر یہ جرم ہم کریں گے تو یہ سزا ملے گی اور جرم اس کے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتا آج کی ہماری تہذیب میں مہذب ترین ملک تعلیم یافتہ ترین ملک امریکہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں اور کس قدر جرائم وہاں ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تصور اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے جرم کرتا ہے کرمنل وہ اصل میں نفسیاتی مریض ہے اب مریض سے تو ہمدردی ہونی چاہیے دشمن تو نہیں ہونی چاہیے یہ چونکہ نفسیاتی برس ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کا علاج کیا جانا چاہیے اسی لیے جیلوں کو امریکہ میں کریکشن سینٹرز کہا جاتا ہے کریکشن ہو رہی ہے لوگوں کی تصحیح ہو رہی ہے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ انہیں جو ہے زندگی کے جو بھی ضروریات ہے وہ وہاں پہنچائی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں جرم کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ ہے وہاں پر جو عام طور پر وہاں سے زیادہ جرائم پیشہ جو ہے وہ ایفرو امریکنز ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایفرو امریکنز جو ہیں یہ بدلہ لے رہے ہیں آج کے امریکیوں سے کہ تم نے جو ہمارے جو جد امجد جو ہمارے آبا و اجداد کو تم افریقہ سے پکڑ کر لائے تھے اور لوہے کی زنجیروں میں آہلی زنجیروں میں کس, کس کر جکڑ کر لائے تھے جہاز بھر بھر کر لائے تھے اور تم نے انہیں غلام بنایا تھا اور ان کے ظلم کیے تھے اور ان پر کادلیاں کی تھی اور ان سے جو ہے وہ کام وہ لیے تھے کہ جو ان کی مثاط سے بھی بڑھ کر تھے تو آج اس کا بدلہ لے رہے ہیں معاشرے کے اندر ہے کچھ لوگ جو اس معاشرے کے اندر جذب ہو گئے ہیں کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ ایک مکس بریڈ بھی پیدا ہو گئی ہے ایک امریکی آقا نے ایک افریقی اپنی غلام باندھی سے اس نے جو ہے وہ تعلق کیا جو ہے جنسی اور اولاد ہو گئی تو اب وہ مکس بریڈ ہے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں چنانچہ وہ امریکن جو ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں وہ کون ہیں وہ کونڈ ہے ورنہ افریقن جو اصل چلے آ رہے ہیں ان کا رنگ تو بہت گہرا ہونا چاہیے باران یہ جو ہیں اب یہ میں آپ کو وہاں کے سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں وہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک مجرم نے جرم کیا اور اس کے بعد اس کو سدا مل گئی یا سدا کہ لے جو بھی کہہ لے ڈیٹینشن سینٹر ہے کریکٹو سینٹر ہے ایک سال رہنا ہے رہا واپس آیا پھر جرم کیا پھر پہنچ گیا آرام سے کھانے کو ملتا ہے باہر تو جا کر محنت کرنی پڑے گی مزدوری کرنی پڑے گی تو یہ جو ہے اس سے جرم کی خاتمے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں یہ دیکھنے میں آئی بات وہاں کی کے اتارٹیز کے ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ کام بہت سے مسلمان بہت عرصے سے کر رہے ہیں جو مسلمان امیگریٹس گئے ہیں امریکہ میں وہ جا کر جیلوں میں تبلیغ کرتے ہیں انہیں اجازت مل جاتی ہے کچھ گئے کچھ کھانا پینے کے لیے بھی سامان لے گئے قیدیوں کے لیے کوئی جو ہے وہ تحفے لے گئے ان کی دلجوئی کے لیے پھر انہیں اسلام کی دعوت بھی دی جو وہاں مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا وہ معاشرے میں جا کر ایک امن پسند شہری بن جاتا ہے لہذا اب وہ باقاعدہ مسلم چیپلنز چیپلنز رکھ رہے ہیں وہاں پر مسلمان تنخواہ دیتے ہیں اچھی بھلی تنزا دیتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہاں پر کہ باقاعدہ اسی پیشے کو انہوں نے اختیار کیا ہے اینڈ دے آر گیٹنگ گڈ سیلریز اور اس کے اندر وہاں جا کر جو ہے اسلام کی تعلیم دیتے تو بارہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جرم کا خاتمہ جو ہے یہ ہے سخت سزا سے ایک آدمی کو سزا دی جائے اور ہزار کو جو ہے کہ ہوش ٹھکانے آ جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہی میرا بھی معاملہ ہوگا یہی اصل میں سعودی عرب کے معاملے میں پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ وہاں جرم نہیں ہے حالانکہ یہ آلے سعود کے آنے سے پہلے وہاں بےتحاشا جرم تھا لوٹ مار غارت گری ہادیوں کو لوٹتے تھے ہادیوں کو قتل کرتے تھے یہ سارا کچھ ہوتا تھا ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میرے دادا گئے تھے حج کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ جو جا رہا ہے اب گویا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے اب وہ اگر آ گیا تو وہ بونس ہے ایک طریقے سے کہ وہ آ جائے گا دوبارہ تو ایک نئی زندگی مل جائے گی وہاں قتل و غارت وہاں کے مصائب وہاں کی سختیاں جھیلنا پھر عام طور پر بڑی عمر میں لوگ حج کرتے تھے یہ تو آج کل ہوا تو نوجوان جو ہیں وہ وہ بھی حج کرتے ہیں لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو سارے کار دنیاوی جتنے بھی ہیں ختم کر کے پھر آدمی جو ہے سمجھتا تھا کہ اب میں حج کر کرا بہرحال وہاں پر بھی جلم بہت تھا بہت سخت تھا لیکن جب یہ عال سعود کی حکومت ہوئی ہے اور یہ آل سعود کی حکومت اصل میں ایک مشترک حکومت تھی شیخ محمد ابن عبد الوہاب یہ آل شیخ کہلاتے اور یہ آل سعود کہلاتے ہے یہ دو قبیلوں کا اشتراک ہوا آپس میں محمد ابن ابو کی اولاد اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم مل جل کر محنت کرتے ہیں اور ایک حکومت قائم کرتے ہیں اس کی حکومت آل سعود کے پاس رہے گی حکومت کا انتظام دینی معاملہ آل شیخ کے پاس آل شیخ شیخ محمد ان کے کے تھے تو آل شیخ اب بھی کبھی کبھی آپ ابھی دیکھیے یہاں پر جو ابھی خطبہ دیا تھا علاج کا تو ان کے ساتھ موجود تھا نا آل شیخ یہ آل شیخ میں سے محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد میں سے تو انہوں نے وہاں شریعت نافذ کی اور جب شریعت نافذ کی چوری پر ہاتھ کٹا چوری ختم پھر کلیکٹو کسی ایک علاقے کے اندر کوئی کافلہ لوٹا گیا ہے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا گیا سب کو صدا ملے گی ورنہ مجرموں کو حاضر کر دو اور مجرم حاضر کر دیے جاتے جا. یہ کام جو ہے اسی طریقے سے قتل کیا ہے تو قتل کی سطح قتل جواب ملے گا کی فرق کردار تک پہنچائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ این نماز جمعہ کے بعد ریاض کے بڑی مسجد جو ہے اس کے باہر میدان ہے اور وہاں پر جس کا قتل کرنا ہوتا ہے وہاں نماز جمعہ کے بعد ہجوم کے اندر وہ جو ہے جلد اس کا گردن اڑاتا ہے مارتا ہے گردن اس قسم کے سامنے تاکہ دہشت پیدا ہو جرم سے انسان جو ہے بھاگے تو وہاں در حقیقت جرم کا خاتمہ اسی سے ہوا تھا ڈیٹرنٹ ہے اصل میں یہ اس حوالے سے باقی کوئی اور ذریعہ جرم کے ختم کرنے کا موجود نہیں اگر آپ تعلیم سے سمجھیں کہ جرم ختم ہو جائے گا تو تعلیم کا میں یاد امریکہ سے اوپر کسی قوم میں جانے نہیں سکتا مہذب کہنے کو تو آج دنیا کے اندر مہذب ترین قوموں لیکن جرم بدترین جرم بجم ہے تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا رسول اللہ اللہ بےدا صلاسم الزانی شادی شدہ ہو کر اور اور نمبر دو النفس بن نفس جس نے قتل کیا ہے اس کے جواب میں قتل کیا جائے اللہ یہ کہ مقتول کے وہ رسا انہیں معاف کر دیں یہ اختیار مقتول کے وہ کو ہے کسی حکمران کو نہیں ہے یہ ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ خلاف اسلام ہے غلط ہے کہ صدر مملتک کو حق حاصل ہے ایک سطر پر قتل کا مقدمہ ہے سیشن کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا دے دی ہے ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی ہے اس کو سزا بحال رکھی لیکن اب برسی پٹیشن جو ہے لائز ود دیڈنٹ دی رحم کی اپیل کرے گا اور وہ چاہے گا صدر معاف کر دے گا اس کا کوئی اختیار کسی صدر کو نہیں ہے ہاں مختول کے وہ رسا کر سکتے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے بختول کے وہ رسا آپ سوچیے جیسا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہات میں سلسلہ چلتا ہے. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک کاتی کو جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے جو وہ رسا معاف کر دیں راستہ ختم ہو جائے گا نہیں آگے قتل ہی کر دے گا انہوں نے اتنا بڑا کرم کیا ہے اتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر احسان کیا ہے اس کی جان بخشی کی ہے لہذا اب اس کے جواب میں کوئی قتل نہیں ہوگا سلسلہ جو ختم ہو جائے لیکن یہ مقتول کے رساک کو حق ہے صرف کسی اور کو نہیں بھارت قانون کیا ہے نفس بن نفس جان کے بدلے جان قتل عمد کسی نے کیا ہے قتل خطا میں جان نہیں ہے قتل خطا کے اندر ہوتی ہے اور اگر کوئی کسی قانون کی جو ہے سرکاری قانون جو ہے شریعت کے قانون یا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کی سزا ہوتی سعودی عرب میں اب بھی یہ ہے چنا اگر فرض کیجئے کسی گاڑی کے ذریعے سے کوئی شرم مر گیا یا اس کے نیچے آ گیا دیت تو دینی ہی پڑے گی اسی ہزار درم ہوتے تھے مجھے معلوم نہیں اب شرم پڑ گئے ہوں وہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے چاہے آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کریں گے آئندہ ہوں. پھر جو کیئر لیس ڈرائیونگ آپ نہیں کر سکتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی اس کو ایک گاڑی جاتا ذرا ٹچ اس نے کی ہے بس وہ ڈرائیور اتر کر جو پھر منتیں کر رہا تھا خوشحمدیں کر رہا تھا یا ام یا ام یا ام اے میری ماں مجھے معاف کر دے اس لیے کہ اسے معلوم یہاں کا پرواہ کرتا ہے اس لیے کہ انہاں کا معاملہ ہی نہیں ہاں اگر فرض کیجئے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا اور لائسنس کے بغیر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یہ جرم ہو گیا حکومت کا جرم تو مجھے ایک واقعہ معلوم ہوا تھا کہ ایک پروفیسر تھے مدینہ یونیورسٹی کے مصری تھے ان کی کار کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک سنبھر گیا اب ان کے اوپر جو ہے ذائقہ دیات لوگ تو مجھے بتایا گیا میں بہت خوش ہوا تھا کہ ایک بہت عمدہ قانون اور بہت عمدہ ان کا معاملہ ہے جب گورنر مدینہ کے گورنر کے پاس معاملہ گیا اس دیکھیے جناب دیت تو اللہ کی طرف سے وہ ہم معاف کرنے والے کون ہیں ہاں آپ کا جرم نمبر دو یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی اس نے خلاف ورزی کی تھی ٹریفک کی یہ ہم معاف کر سکتے ہیں یہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ ہم معاف کر سکتے ہیں لیکن دیت تو اللہ تعالی کی طرف سے بہرحال جان کے بدلے جان وہ تارکل المفارک جماعت دل جماعت اور تیسرا جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ کوئی مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے المفارک یہ مرتد جسے کہا جاتا مرتد کی سزا بھی قتل ہے اس میں کچھ اس دور میں آ کر بارس جو جدید دانشور ہیں انہوں نے کچھ جدید جو بھی فکر اس وقت دنیا کے اندر ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو بدلنے کی آزادی ہونی چاہیے جو ویسٹ ہے وہ ہم پر جو بہت چیزوں میں اعتراض کرتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ کوئی اور کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ اس کے قتل کے دھر پہ ہو جاتے ہیں پھر ان میں یہ بھی ہے آزادی اظہار جو چاہیں کہیں دیکھو ہمارے یہاں جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے باسٹر کہتے ہیں یہ ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کی، ان, کی ان کی آزادی ہے اظہار رائے آزادی خیال آزادی ہے رائے آزادی اظہار رائے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جدید تہذیب کی کہ جن کی گھٹی میں وہ جدید تہذیب کے جراثیم پڑ گئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور اسلام کے یہ احکام ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں لیکن یہ کہ بہار اسلام کا قانون یہی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے زیر اثر کچھ ہمارے جدید جو ہیں دانشور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ محض مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے مرتد ہو کر وہ اگر اسلامی ریاست کے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہو تو واجب القتل ہے لیکن یہ اضافہ ہے ان کا جدید اس جو اثرات ہیں اس کے زیر اس کی دماؤ کے دباؤ کے تحت جو ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے وہ نیدھی سیدھی بات جو ہے وہ قتل مرتد ہے مرتد کو قتل کیا جائے گا اس کے لیے بھی اصل میں جو سبد ہے وہ تورات سے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت روسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوہتو پر بلایا 40 دن کے لیے اور تورات عطا کی پیچھے سامری نے بچھڑا بنا دیا ایک وہ بچڑا جو ہے جو دھات سے بنایا گیا سونا چاندی یہ زیورات تھے جو بنی ساحل کے پاس وہ جمع کروائے اور انہیں پگھلایا اور اسے بچڑا بنایا اور وہ ایسا بنایا اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو خام کا بھٹک گیا یہ تو غلط راستے پر پڑ گیا ہے کہاں گیا ہے یہ تو خدا یہاں موجود ہے وہ کہاں گیا وہ وہاں کوہ طور پر گیا ہے خدا کے بلنے کے لئے تو بہت سے لوگ جو ہیں منی اسرائیل میں سے وہ اس وقت بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے اب یہ کھلا کفر تھا جو اس لیے کہ یہ شرک جلی ہے بالکل واضح شرک ایک شرک ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے اس جس کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث میں سنائی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے اب آپ نماز جو ہے بہت اچھے اطمینان سے سجدہ جو ہے زیادہ طویل کر رہے ہیں یہ بھی شرک ہے پہلے آپ کا سجدہ ہو رہا تھا تین, تین سیکنڈ کا اب ہو گیا پانچ کا یہ دو سیکنڈ کس کے لیے لگایا آپ نے اللہ کا تو تین تین سیکنڈ کا تھا تو یہ بھی شرک ہو گیا یہ لیکن شرک خفی ہے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو سکتی یہ تو اندر ہی ہے یہ اس لیے بتایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ شرک جو ہے جو ریاکاری کا شرک ہے وہ کہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے منسلح یورائی فقط اشرکا و منسامہ یورائی فقط اشرکا ومن منتصقہ یرائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا تو یہ شرک خفی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ بچڑے کی پرست جو ہے وہ شرکیں جلی تھی اور وہ گویا کہ مرتد ہوئے لہذا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جب حضرت یموسا واپس آئے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہوا تو طے ہوا ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے انہیں اسی قبیلے کے وہ لوگ اپنے ہاتھوں ذبح کریں کہ جو شرک سے محفوظ رہے ہیں اور تو بتاتی ہے سیونٹی تھاؤزینڈ پیپل ورک ستر ہزار اس لیے کہ ساتھ چھ لاکھ تھے یہ لوگ جب نکلے ہیں مصر سے تو چھ لاکھ کی تعداد میں تھے ان میں سے ستر ہزار نے وہ جرم کیا تو وہ مرتد ہوئے اور وہ قتل کیے برحال یہ تو ہوا ہے مسلمان کی جان جو ہے ان تین حالتوں کے سوا کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی ہو شادی شدہ ہے اور غانی ہے نظم کیا جائے گا کسی کو قتل کیا قتل آمد جان بوجھ کر تو جوابن قتل کیا جائے گا قصاص میں اگر مقتول کے وہ اسے معاف نہ کر دیں اور نمبر تین اگر کسی مسلمان نے اپنا دین ترک کر دیا بدل دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اللہ یہ کہ وہ بھاگ جائے اس ملک کو چھوڑ کر کے چلا جائے وہ بات دوسری بات ورنہ یہ کہ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا اس کا ایک خاص پس بھی ہے وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ اس میں ایک سازش کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے اور اس سازش کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ عالم کے اندر موجود ہے وہ آخر و دامان